اللہ صحابی کا یا نور اللہ نویت سنة الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لئے اور ثواب بڑھانے کے لیے عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ کے حاضرین مدنی چرن کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں پانے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ آج ہم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سنیں گے اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے قلیل روزی پہ دو قلیل روزی پہ دو قناعت, قلیل روزی پہ دو قناعت حضور گوئی سے دے دیو نفرت درود پڑتا رہوں بکسرتے درد پڑتا رہتے نبی رحمت شفیع امت صلی صل اللہ تعالی علی محمد سو دفعہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہوئی عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین کے لیے بھی اور مدنی جنگ کے ناظرین کے لیے بھی ایک اس میں ایک بڑا پیارا ایک عرض کروں گا بات کہ فیدان مدینہ میں الحمدللہ جمعہ کی نماز کے بعد درود رضویہ کا ورد ہوتا ہے تو اگر اس ورد میں شامل ہو جائیں صلاح السلام سے پہلے اور یہ معمول ہے میر السنت کا برسا برس سے اور یہ ورد جو ہے یہ درود و سلام مدنی چل میں بھی برائے راست ہوتا ہے تو اگر وہ کچھ وقت نکال کر اس درود پاک پڑھنے کے سلسلے میں شامل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ برکت بھی مل جائے کہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے اللہ ہم سب کو آج کے دن میں خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفی عطا طافرمائے ویسے بھی شعبان کا مہینہ یہ شروع ہو چکا اور اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے تو یہ آقا کا مہینہ ہے اس میں درود پاکی ویسے ہی کثرت کی جاتی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الییاس اختار قادری رضوی زیائی دامد برکاتم العالیہ نے ایک بڑا خوبصورت رسالہ لکھا ہے اشکوں کی برسات یعنی فیضان امام اعظم کے حوالے سے تو میں ضرور مشورہ دوں گا کہ یہ رسالہ بھی ضرور پڑھا جائے بہت ہی معلوماتی ایمان افروز رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر چودہ پر آپ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ سیدھا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے ایک غیر مسلم مقروض یعنی جس کو قرض دیا تھا امام اعظم نے تو قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ رحمت اللہ تعالی لے کے نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی اب کیچڑ چھڑانے کے لیے جب آپ نے اپنی نالے پاک کو یعنی جوتی مبارک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر اس کی دیوار پر لگ گئی اب یہ دیکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں دیوار سے اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی بھی اکھڑے گی اور اگر صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے تو اسی ششو پنج میں آپ رحمت اللہ تعالی لے نے دروازے پر دستک دی ابو شخص نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو سمجھا کہ امام اعظم مجھ سے قرض کا تقاضا کرنے آئے تو اس نے بغیر کوئی بات چیت کیے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر جو کیچڑ لگ گئی وہ بات بتا کر آجزی کے ساتھ معافی مانگنے لگے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی دیوار کی کیچڑ کس طرح صاف کروں تو وہ غیر مسلم جو تھا امام عالم رحمت اللہ تعالی کی حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے معاملے میں بے قراری خوف خداوندی دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا اے مسلمانوں کے امام دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے چنانچہ وہ غیر مسلم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی لے کا تقوا دیکھ کر مسلمان ہو گیا جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ کے آپ سنگم ہے علم و کے آپ سنگم امام ابو حنیفہ الحمدللہ آلحمد ہمیں امام اعظم سے محبت ہے آلحمدللہ, الحمدللہ تو دیکھیں کہ یہ بزرگوں کے جب آراس منائے جاتے ارس منائے جاتے تو اس وقت خصوصیت کے ساتھ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اے آشقا امام آدم اے مدنی چیرن کے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے, ہمارے امام اعظم یہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے کس طرح ڈرتے تھے تو اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے جان بوجھ کر تکلیف کا سامان کرتے گھروں کی دیواروں اور سیڑھیوں کو پان کی پچکاریوں سے بدنما بناتے پڑوسیوں کے گھروں کے سامنے کوڑا پھینکتے دوسروں کی گاڑیوں دکانوں کی دیواروں گھروں پر بلا اجازت اسٹیکر پوسٹر چپکا دیتے بلکہ موقع ملتے ان پہ چوکنگ کرتے مسلمانوں کے دل آزاری اور بندوں کے حقوق پامال کرنے کے ساتھ ساتھ مقدس تحریر کی بے ادبی کا بھی سبب بنتے ہیں تو یاد رکھیے یہاں دنیا میں جس کا حق ضائع کیا اگر اس نے معافی تلافی کی ترکیب نہ بن سکی تو اس صاحب حق کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اگر اس سے بھی حق ادا نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب اس کے گنا یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا مثلا جس نے بلا عذر شرعی کسی کو جھاڑا ہوگا کر کسی کا بھی دل ڈرایا ہوگا دل دکھایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے پوسٹر چاکنگ وغیرہ کے ذریعے کسی کی دیوار خراب کی ہوگی کسی کی دکان مکان کے آگے جگہ گھیر کر اس کے لیے ناحق پریشانی کا سامان کیا ہوگا کسی کی اسکوٹر کار کو اپنی گاڑی سے نقصان پہنچ کر راہ فرار اختیار کی ہوگی یا بھاگ نہ سکنے کی صورت میں بات ہوتے چرب زبانی کے ذریعے ذرا روب جما کر بدماشی کر کے ذرا ڈنڈا دکھا کر سامنے والے کو چپ کرا دیتے ہیں لیکن اگر اس کا حق دبایا ہے تو چاہے وہ دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوگا حج و عمرہ ادا کرنے والا ہوگا خوب خوب صدقہ و خیرات کرنے کا عادی ہوگا بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن جب وہ روزے قیامت آئے گا تو تمام وہ نیکیاں لوگ لے جائیں گے جن کو اس نے ناحک نقصان پہنچایا ہوگا یا بلا اجازت شرعی کسی کی دل آداری کا باعث بنا ہوگا اور یوں دوسرے کا حق مارنے کے سبب حاجی نمازی روزہ دار گزار ہونے کے باوجود وہ شخص جہنم میں جا پڑے گا تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں اور سب سوچیں چھوٹا بڑا اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں سب سوچیں غور کریں کہ میرے مجھ سے کسی کی حق تلیفی تو نہیں ہوئی اب جیسے شب برات کا وقت قریب ہے پندرہ شابان شب برات آتی ہے اور اس میں نامۂ اعمال رب تعلیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو امیر علیہ سنت خاص کر ان دنوں میں تو ترغیب دلاتے ہیں معافی تلافی کرتے رہا کریں یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے بھی معافی تلافی کرے بچوں سے بھی معافی تلافی کریں جو آپس میں رہتے ہیں چاہے آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے آپ مینیجر ہیں آپ سیٹ ہیں آپ کا ڈرائیور ہے آپ کا خانسامہ ہے آپ کا مالی ہے کوئی بھی ہے ہم جب آپس میں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ظاہر نفس و شیطان کے مارے کبھی ہوتا ہے کہ زبان چل جاتی ہے دل دکھ جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دوستوں کی ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں یار اس سے تو میری مذاق چلتی ہے اب ظاہر اس کے مذاق چلتی ہے وہ اس وقت آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن در حقیقت اس کا دل ٹوٹ رہا ہوگا وہ لگڑا کر چلتا ہے ہم اس کو اے لنگڑے ہینگ لنگڑے اگر کسی سبب سے اس کی آنکھ خراب ہو گئی او کاڑے او کاڑے او, او ٹھنگنے وہ لمبے یہ بسا اوقات ہم کہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے کہ جناب میری اس کے چکے گیدرنگ ہے اس لیے فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے دل اس کا دکھتا ہے وہ بظاہر سب لوگوں کے سامنے آپ کو کچھ بول نہیں سکتا ہے کہ اگر بولوں گا تو میری کچھ اور مذاق اڑے میری اور کچھ معاملات ہوں گے لیکن ہمیں خود احساس کرنا چاہیے کسی مسلمان کو ہم اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں بعض اوقات بچے بھی ہوتے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ کوئی جانور جا رہا ہے تو پتھر اٹھا کر مارا اس کو کوئی چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے پھینک دیا مسل دیا چونٹیاں چلنی ان کو کچل دیا یہ سب ظلم ہیں ان سب باتوں پر احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ایسے لوگ جو بندوں کے حقوق کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ایک اور حکایت سنی امام اعظم کا واقعہ اس میں نصیحت کے مدنی پھول سنیے چنانچہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ ایک روز ہم امام اعظم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے بے خیالی میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر, پر پڑ گیا لڑکے کی چیخ نکل گئی اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے اب یہ سننا تھا کہ امام اعظم پر لرزہ داری ہو گیا اور آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو مثار بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارس کی ایک لڑکے کی بات سے اس قدر آپ گھبرا کیوں گئے ارشاد فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو تو یہ واقعہ سن کر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ امام اعظم نے جان بوجھ کر اس کا پیر کچلا ہوگا بے خیالی میں سرزد ہونے والے فیل پر بھی آپ خوف خدا کے سبب بے ہوش ہو گئے اور ایک ہمیں یہ جان بوجھ کر نا جانے روزانہ کتنوں کو ایزا پہنچاتے ہوں گے کس کو کس کس کو جھاڑ دیتے ہیں ریبت کر دی توہمت جڑ دی پٹائی کر دی پٹوا دیا کسی سے تو دوسروں کو ایزا پہنچانے والے ذرا سوچیں کہ اگر قیامت کے روز ان چیزوں کا حساب دینا پڑ گیا تو پھر معاملہ بہت سخت ہوگا منقول ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں گے تو ان کے مارے میں منقول ہے کہ جہنم میں ان پر خجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوشت سب جھڑ جائے گا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اس وقت پکار پڑے گی کہ اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا کہ یہ اس عیدا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا تو اللہ ہمیں نرم دل بنا دے کیونکہ یہ یہ بھی ایک نرمی کی توفیق ہوگی نرمی ہوگی تو ہی احساس ہوگا نا ورنہ تو بندہ تو مطلب دوسرے کو جان سے مار دیتا ہے اس کو اس کے ظلم کا احساس نہیں ہوتا تو اللہ کرے ہمارے دل نرم ہو جائیں ہم اس بات کا احساس پیدا کرنے میں کامیاب اللہ کرے ہو جائے کہ اب مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو دھکا لگ جائے کسی کے پیر پر پیر رہ جائے بھائی چلو سگا بھائی سگا بھائی اس کو اگر کسی صورت سے آپ نے تکلیف دی تو معافی مانگنی پڑے گی اس کو راضی کرنا پڑے گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا تو ایکش امام اعظم کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے امام اعظم کا ذکر خیر جاری ہے سبحان اللہ آئیے امام اعظم کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام نامی نومان اور والد گرامی کا نام ثابت ہے آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے آپ سن اسی سن ہجری میں آج چودہ سو ہے اسی سن ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ستر سال کی عمر پا کر دو شعبان معظم سن ایک سو پچاس سن ہجری میں وفات پائی یعنی کل جو ہے دنیا کے کئی ملکوں میں آج دو تاریخ ہے تو جہاں دو تاریخ ہے تو آج امام اعظم کا عرس ہے اور آج جیسے ہمارے پاکستان میں آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی تو کل امام اعظم کا عرس ہے تو خاص کر ان راتوں میں دنوں میں ان کا اہتمام کیا جائے ان کی عیسان ثواب کے لیے فاتحہ کیا جائے تو اللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں امام اعظم کا مزار ہے لوگ اس کی زیارت کرتے اور فیض پاتے ہیں تو آپ بہت بڑے عابد و زاہد اللہ کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے امام اعظم یہ اولن تجارت کرتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی کی ملاقات امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی انہوں نے امام اعظم ابو عنیفا رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ میں بازار میں کاروبار کرتا ہوں امام شعبی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں کیوں مصروف ہیں علماء کی طرف رجوع کیا کریں تو امام اعظم فرماتے میں نے عرض کی علماء کے بعد بہت کم جاتا ہوں تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ علم دین سے غافل نہ ہو جائیں بلکہ آپ کے لیے تو لازمی ہے کہ مجلس علم و علماء میں شریک رہیں میں آپ میں علم دین کی سمجھ بوجھ اور دانش مندی کے نشان دیکھتا ہوں امام آدم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام شابی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی میں نے بازار میں بیٹھنا چھوڑا علم دین کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ نے مجھے اس کا کثیر نفع عطا فرمایا اب یہ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے مجھے نگران شورا کا بیان یاد آ رہا ہے بھی کچھ دنوں پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ ہر طبقے کو علم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو گئے اب کئی کاروباری ادارے سے ہیں جو گیارہ بارہ ایک بجے تک کاروباری معاملہ شروع ہوتے ہیں آپ چلیں اگر اس طرح کا کوئی ہے تو آپ صبحوں میں جامع المدینہ میں داخلہ لے سکتے ہیں اب آپ کہیں گے میں تو تاجر ہوں میں اسٹوڈنٹ جوڑی ہوں تو ٹھیک ہے تجارت کے لیے تو علم زیادہ ضروری ہے آپ درس نظامی میں داخلہ لیجئے اللہ کرے گا وہ دن آئے گا کہ آپ تاجر بھی کہلائیں گے اور عالم بھی ہوں گے کل بھی ایک تاجر سے ملاقات ہے ہمارے اسلائی بھائی ہیں. بہت بڑے تاجر ہیں مجھے تو کل پتہ چلا بہت بڑے تاجر باب المدینہ کے گئے اور ماشاءاللہ اللہ انہوں نے درس نظامی بھی مکمل کر ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے اور پھر اب دعوت اسلامی کے تحت تو آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے مختلف کورسز یہاں تک کہ درس نظامی بھی آن لائن کرایا جاتا ہے بیس گھنٹے کے دوران آپ کے پاس جو بھی وقت ہے آپ اس وقت میں داخلہ لے لیں آپ بذریعہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مختلف کورسز شریعت کورس تجارت کورس عمرہ کورس حج کورس فیضان رمضان کورس فیضان زکوٰۃ کورس درس نظامی قرآن پاک ناظرہ قرآن پاک حفظ یہ سارے کورسز کی پوری فہرست ہے آپ داخلہ لے لیں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں اگر کسی ایسے ملک میں ایسے شہر میں ایسے قصبے میں رہتے ہیں کہ جہاں بظاہر بچوں کے پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے آپ کی بچیوں کو پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے بچے کی والدہ کو پڑھانے کا اہتمام نہیں ہے کوئی غم نہ کریں بذریعہ انٹرنیٹ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچیوں کو بھی پڑھانے کا اہتمام ہے خواتین کو بھی پڑھانے کا اہتمام ہے اور یہ خواتین کو اور بچیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صرف اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اسلامی بھائیوں کو اجازت نہیں ہے اور یہ پڑھانا بھی نہیں چاہیے جو اس طرح کا معاملہ کرتے ان کے لیے بھی امیر علیہ صرف منع فرماتے کہ اسلامی بہن اسلامی بہن کو پڑھائے بچیوں کو صرف اسلام بہن پڑھائے تو ہم چاہیں تو آج بھی علم دین حاصل کر سکتے تو کاش امام اعظم کا مبارک دن ہے مہینہ ہے نیت کر لیں ہو سکتا ہے ایسی میٹھی نظر ہو جائے کہ آپ بلے بہت بڑے تاجر ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ عالم بھی بن جائیں گے آپ شریعت کو جاننے والے بھی بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے کاروباری حلقوں میں بھی بہت بڑا فرق پڑے گا ورنہ یہی ہے کہ بہت بڑی ڈگریاں ضرور حاصل کر لی جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے علم دین سے کورے ہوتے ہیں علماء کی صحبت اختیار کریں اور اس کی برکتیں پائیں اور عمر کے آخری حصے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ تعالی نے نشاد فرمایا کہ میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیا اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی میں نے لینے میں بھی کنجوسی نہیں کی دینے میں بھی کنجوسی نہیں کی تو کیا شان علم کا سمندر تو آج اگر ہمارے پاس بھی کوئی علم آ جاتا ہے اور امیر علیہ سنت تو تاکید فرماتے ہیں کہ اگر آپ دفتر میں ہیں مارکیٹ میں ہیں تعلیمی اداروں میں ہیں جہاں کہیں ہوتے ہیں آپ اسلامی بھائیوں کو جمع کریں فیضان سنت کھولیں نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے پانچ سات منٹ کا درس دے دیں بس کتاب پڑھ کے سنانی ہے اللہ کی رحمت ہے نیکی کی دعوت کتابیں جو ہے جس میں فیضان سنت ہے غیبت کی تباہ کاریاں ہیں نیکی کی دعوت نام سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو اگر پڑھیں تو آپ کو علم کا زبردست خزانہ حاصل ہوگا تو یہ بھی ایک ذریعہ علم سکھانے کا تو علم حاصل کرنے میں اور علم پھیلانے میں یہ اکاش ہمیں کنجوسی نہ ہو اور ہمارے امام اعظم کا صدقہ ہمارے نصیب ہو جائے اور دعوت اسلامی نے اس سلسلے میں بھی مدنی تربیت گاہیں یہ اپنے مدنی مراکز میں قائم کی ہیں یہاں پر بھی مدنی تربیت گاہ قائم ہے کہ آپ کو کبھی ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہے کبھی دو دن کی چھٹی مل جاتی ہے تو تین دن کے تو مدنی قافلے سفر کرتے ہی ہیں لیکن جو بھی وقت آپ کے پاس ہے آپ ان مدنی تربیت گاہوں پہ تشریف لے آئیں انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور ابھی تو ویسے بھی ہمارے وطن پاکستان میں یکم مائی کی عام تعطیل ہوتی ہے اتوار بھی چھٹی ہوتی ہے اور ہفتے کی ایک چھٹی ملا کر تین دن کے مدنی قافلے الحمدللہ للہ سے ہی سفر کرنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ بھی ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں اور تین دن امام اعظم کے حسال ثواب کے لیے سبحان اللہ دو تین چار شہبان المعظم امام اعظم کے حیث کے لیے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی محدث اعظم پاکستان ہے جن کا مزار سردار آباد میں ہے ان کے حیثی کی نیت سے تو انشاءاللہ سفر کریں آپ دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ع یہ نہایت زبردست ذہن عمدہ فکر اور شاندار ذہانت کے مالک تھے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاں بھر میں جہاں بھر میں کسی کی عقل امام اعظم رحمت اللہ تعالی کی مثل نہیں حضرت بن خبیش رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل اور ان کے زمانے والوں کی عقل جمع کی جائے تو ان سب کی عقلوں کے مجموعوں پر ان کی عقل غالب آ جائے گی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ امام اعظم کے مزار فائز الانوار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے آپ بہت متقی پرہیزگار تھے اور آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی آپ کی بڑی تعریفیں کی حضرت یزید بن ہار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار استادوں سے علم حاصل کیا مگر امام صاحب کو تقوا اور زبان کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر پایا جو آپ کی صحبت میں رہے ایک بزرگ فرماتے ہیں غالباً مثار بن کدام رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی کی صحبت پانے کے لیے میں حاضر ہو گیا اب دیکھا کہ امام اعظم جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اور مزا نوافل میں مصروف ہو گئے اب نوافل میں جب مصروف ہوئے تو پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر تشریف لے جا کر دوبارہ تشریف لے آئے فجر کی نماز ادا کی پھر درس و تعلم میں مصروف ہو گئے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ کی آرام کیا پھر مصروفیت شام ہو گئی مغرب کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے عشاء کی نماز اور اس کے بعد پھر اسی طرح کل کی طرح معمولات۔ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً نو سال امام صاحب کی خدمت میں رہا میں نے کبھی بھی امام صاحب کو رات کی عبادت اور دن کے روزے سے غافل نہیں پایا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی سیرت کا بہترین پہلو پھر تسکرت الاولیاء میں سیدنا داؤ تائی رحمت اللہ تعالی عید فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی خدمت میں بیس سال رہا خلوت ہو یا جلوت یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے میں نے امام اعظم کو کبھی ننگے سر نہ دیکھا نہ کبھی پاؤں پھیلائی دیکھا ایک بار عرض کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں فرمایا مجمے میں لوگوں کا احترام کروں اور اللہ کا تنہائی میں احترام نہ کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اب جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سبحان اللہ امام اعظم کی شان دیکھیے کہ جب رمضان آتا تو آپ کے معاملات کیا ہوتے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی رمضان المبارک میں مع عید الفطر باست قرآن پاک ختم فرمایا کرتے دن کو ایک رات کو ایک تراوی کے اندر سارے ماہ میں ایک اور عید کے دن ایک اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے ان سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے غصوں سے دو کوسوں دور تھے یہ امام اعظم تھے اور ہم محبت کرتے اور امام صاحب سے محبت سبحان اللہ ان کے کی معاملات کیا ہیں سنیے اور کہ سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں پچپن حج کیے جب آخری بار حج کرنے کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ نے آپ کی خواہش پر باب ال کھول دیا آپ رحمت اللہ تعالی نے بسد عج و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رقائت میں پورا قرآن پاک ختم کیا رو رو کر دیر تک مناجات کرتے رہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے یعنی کونے سے آواز آئی تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی خلوص کے ساتھ خدمت کی ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کیازرسینا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا دامن کرم ہمارے ہاتھ میں آیا ہم ہنفی ہیں نا جو ایشیا میں کثیر تعداد ہنفیوں کی ہے امام اعظم کی تقلید کرنے والے ہیں تو بشارت ملی کہ جو تمہارے مذہب پر ہو گئے یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا اللہ ہمارے امام اعظم پر کروڑا رحمت نازل فرمائے ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ لے پر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا مدینے منورہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا السلام و علی کا یا سید المرسلین تو روزہ انور سے جواب کی آواز آئی وعلیک السلام سلام یا امام المسلمین تمہارے دربار ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی اختیار فرمائی ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرمایا خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں باتوں کو جب پیش نظر دیکھتے ہیں تو امام آدم کے شب و روز علم دین سیکھنے پڑھنے پڑھانے اور اس میں ہی مصروف نظر آتے اور عبادت کے معاملات سبحان اللہ الخیرات الحسان میں ہے آپ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے تھرٹی ایئرس تیس سال ہونے رکھے تیس سال ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے چالیس بلکہ پینتالیس سال تک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی جس مقام پر اے آشقان امام اعظم سنیے جس مقام پر ہمارے امام اعظم کی وفات ہوئی اس مقام پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے سات ہزار مرتبہ قرآن پاک کو مکمل فرمایا حضرت حسین عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی کے سامنے امام آدم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے پینتالیس سال تک پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی وہ ایک رقایت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے میرے پاس جو کچھ سکھ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے روایت میں ہے کہ امام آدم ابو حنیفہ شروع میں ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک بار کسی کو یہ کہتے سنا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں چنانچہ اس کے حسن زن کی لاز رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی یعنی ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے کہ ہم مطلب یوں معاملات میں بہت پیچھے ہوتے ہیں اور ہماری کوئی تعریفیں کرتا رہے تو خاموشی سنتے رہیں کہ جناب یہ بڑی عبادت کرتے ہیں بڑی تلاوت کرتے ہیں اب تلاوت کیا کرنی ہم تو فجر کی نماز بھی قضا کر رہے جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں ہے ذکر و اسکار کا, کا بھی سلسلہ نہیں ہے تلاوت قرآن کا بھی سلسلہ نہیں ہے ٹھیک ہے قاری صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں عالم صاحب ہیں جو بھی ہمارے القابات لوگوں نے لگائے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں غور کریں کہ لوگ جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح ہیں نہیں ہم پھر بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کسی نے اس نے زن کیا تو ہمارے امام اعظم نے ساری رات عبادت کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی ان, کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرت ہو تو ہمارے امام اعظم سبحان اللہ یہ استادوں کا کیسا احتمام احترام کرتے الخیرات الحسان میں ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان عظمت نشان یعنی استاد صاحب کا مکان جس طرف تھا اس طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے حالانکہ امام صاحب کے جو استاد تھے ان کا مکان تقریباً سات گلیاں بیچ میں پڑتی تھی مگر امام اعظم استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے نہیں تھے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چین کے ناظرین یہ استاد کا احترام کیسا تھا جبھی تو آپ علم دین کی دولت سے نہال و مالا مال ہو گئے سیدنا عبداللہ بن عباس ردی اللہ تعالی کا بھی اس اپنے استاد محترم کے ساتھ احترام مثالی تھا چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ نے ملفوظات شاعری کیے اس میں سرکار اعلی حضرت کا ارشاد ہے کہ سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تے علم دین سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کے درے دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے ہوتے تو میں بطور احترام اپنے استاد کو آواز نہ دیتا تھا ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹتا ہوا خاک ریتا اڑا کر مجھ پر ڈالتی پھر جب استاد باہر تشریف لاتے تو فرماتے کہ ابن رسول یعنی اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کرا دی میں عرض کرتا ہوں مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کروں تو اعلی حضر یہ فرمانے کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ یہ ادب کی تعلیم پرانے پاک نے تعلیم ایرشاد فرمائی چنانچہ پارہ چھبیس سورت الحجرات آیت نمبر چار اور پانچ میں اللہ تبارک کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ترجمہ کنظوریمان بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو یہاں ایک مسئلہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ دینی استاد کے احترام ہوگا استاد دینی استاد اس کا احترام کے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا اور وہ کون ہوگا وہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان غیر فاسق استاد کے لیے ہے اگر معذ اللہ استاد غیر مسلم ہے مرتد ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں بلکہ ایسوں سے پڑھنا غیر مسلم یا مرتد استاد سے پڑھنا ان کی صحبت میں رہنا خود اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہے میں ان والدین کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں جو ایسے استادوں کے سپرد اپنے بچوں کو کرتے ہیں اور دیکھیں زمانے آپ دیکھیں کہ جدی پشتی مطلب وہ صحیح لقیدہ تھے برے استادوں کی اور بد مذہب استادوں کی صحبت میں رہ کر آج دیکھ لیں ان کا حال کیا ہو گیا تو مرتد استاد کے شاگرد پر حق کے بارے میں میرے آکا اعلی حضرت کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا تو فرمایا اس قسم کے استاد کا شاگرد پر وہی حق ہے جو کہ فرشتوں کے سابقہ استاد شیطان لئین کا فرشتوں پر ہے کہ فرشتے اس پر لانت بھیجتے قیامت کے دن اپنے استاد کو گھسیٹ گھسیٹ کر دوزک میں پھینک دیں گے تو بیان کردہ دونوں حکایتوں سے بالخصوص وہ طلبہ درس حاصل کریں جو اپنے مسلمان دینی اساتذہ کا احترام کرنے کے بجائے ان کی توہین کرتے ہیں پیچھے سے ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں ایسے طلبہ کو علم دین کی اصل روح کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے تو مولانا روم کیا خوب فرماتے ہیں اشار کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حصول ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب رب تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے بے ادب نہ اپنے آپ کو برے حالات میں رکھتا ہے بلکہ اس کی بے ادبی کی آگ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو اللہ ہم کو با ادب رکھے ہم اپنے دینی اساتذہ کی ادب احترام کرو یہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر کبھی پڑھائی کے معاملات ہوتے ہیں تو قبتیں استادوں کی قبتیں کرتے اس کی مثال امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کر اس میں آپ نے اٹھارہ سو مثالیں لکھی تو ان مثالوں میں چند ایک یہ بھی ہے کہ جو نادان طلبہ اپنے اساتذہ کا نام بگاڑتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کی نقلیں اتارتے توہمتیں لگاتے ہیں بدگمانیاں کرتے ہیں عبتیں کرتے ہیں تو ان کے انداز کیا ہوتے ہیں مثلا آپس میں طلبہ بات کرتے ہیں آج استاد صاحب کا موڈ آف لگ رہا ہے لگتا ہے گھر سے لڑ کر آئے یہ, یہ شاگرد آپس میں باتیں کر رہے ہیں بات کس کی کر رہے ہیں استاد کی اگر استاد کی قیمتیں کریں گے تو علم کی برکتیں کیسے ملیں گی پھر کسی نے کہا کہ یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے تھے وہاں تنخواہ کم تھی زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں آئے آپ بات کس کی کر رہے اپنے استاد کی یہ غیبت کہیں آپ کو علم کی برکات سے محروم نہ کر دے پھر کوئی کہتا ہے توبہ توبہ ہمارے استاد صاحب ہمارے قاری صاحب یہ بڑی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر جاتے ہیں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر استاد صاحب سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو ان کے پیٹ پیچھے باتیں کریں پھر استاد صاحب پڑھانے میں مجھے غریب پر کم اور فلا مالدار کے لڑکے پر زیادہ توجہ دیتے اب سوچ لیں اگر ایسا ہوا ہے یا ایسی سوچ بنتی ہے ایسی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہمارے استاد صاحب جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے رہتے طلبہ پر بلا وجہ سختی کرتے پڑھانا آتا نہیں ہے استاد بن بیٹھے دیکھا آج استاد صاحب میرے سوال پر کیسے پھنسے یہ کون باتیں کر رہے ہیں یہ طلبہ باتیں کر رہے ہیں تو ایسے طلبہ علم کی برکتیں نہیں پا سکتے تو اس سے اندازہ لگاتے جائیں کہ ایسی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے اساتذہ کے متعلق جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اور یہی بات اپنے تمام بڑوں کے متعلق جو بھی بڑے ہیں چاہے وہ بڑے بھائی ہیں والد صاحب ہیں دادا جان ہیں گھر کے بڑے ہیں اسی طرح اگر ملازم ہے تو سیٹھ کے بارے میں بیوی ہے تو شور کے بارے میں شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں اگر معاشرہ ہمارا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرے تو ضرور ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر جیسا میں نے شروع میں عرض کیا امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے اشکوں کی برسات جو فیزار مدینہ میں موجود ہیں تو دکان نماز کے بعد کھل جائے گی آپ کچھ نہ کچھ رسالے لیجئے امام آدم کے اسال ثواب کی نیت سے اس کو تقسیم کیجئے مدنی چینل کے ناظرین یہ اگر چاہیں تو کال کے ذریعے منگوا لیں دو سو پانسو رسالے منگوائے اپنی مارکیٹ میں دکانوں میں گھر گھر میں ان رسالوں کو تقسیم کریں انشاءاللہ زوجل اللہ کل ہفتہ اتوار پیر تین تین دن کے مدنی قافلے رائے خداجل میں سفر کر رہے ہیں امام اعظم کا عرس دو شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے امام اعظم کے اصار ثواب کی نیت سے آپ بھی آئیے اور دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں آشقان رسول کے ساتھ سفر کیجئے ایسی بے شمار باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے کل ہفتہ ہے اور انشاءاللہ ہفتے کو ہمارے امیر علیہسنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں مدنی چینل پہ برائے راست نشر بھی کیا جاتا ہے پہنے نو بجے فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز ہے جماعت آپ عشاء کی نماز با جماعت یہیں ادا کریں اور ان مدنی مذاکروں کی برکتیں پائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد